تلویہ ایک شخص بغداد میں ابو دلف کا پڑوسی تھا اسے کچھ ضرورت پیش آئی اور مقروض ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہوا اس نے اپنے گھر کی قیمت ایک ہزار دینار لگائی تو لوگوں نے کہا کہ تیرا گھر تو پانچ سو دینار سے زیادہ کا نہیں ہے اس نے کہا جی ہاں میں نے گھر کے پانچ سو مانگے ہیں اور پانچ سو اس کے پڑوس کے یہ بات جب ابو دلف تک پہنچی تو اس نے اپنے پڑوسی کا قرضہ ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا یلومونی ام بیتو بررح سمن ذیلی ولم یا علمو جارا کا بغیب فقلت لَهُمْ کفل الْمَلَامَ فَإِنَّمَا بِجِيرَانِهَا رونی الدِّيَارُ خوش